بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ سَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَهُ الْغَائِبُ وَالظَّاهِرُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْعَزِيزُ تسبح له ما في السماوات والعرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العزيز الله نحمده ونستعيله ونستغسره ونعود بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه بنفسه بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى مِن قدر حاضرین مجلس آج کا یہ پروگرام تعبیر نوعیت کا ہے ہمارا ایک ساتھی اور بھائی محمد یونس مرحوم جائن اپنے شباب میں اپنے گھر والوں کو اپنی جماعت کو اور اپنی قوم کو مبارکت دے گیا آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کس قدر یہاں منطبق ہو رہی ہے اللہ کے گغمبر کا فرمان ہے وا واہ سب سے بڑا واعض جو ہے وہ موت دنیا کے واعض گھنٹوں خطاب کرتے رہیں لیکن جو موت سامنے آتی ہے جو کسی کو نہیں دیکھ بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے کہ ایک پل آگے بڑھنا یا پیچھے ہونا یہ ممکن نہیں یہ سب سے بڑا باعث جو ہے انسان کے لیے وہ موف یہ ایک عبرت کا نشان کسی شاعر نے کہا وَای با حمل تھا عید القبور جنازہ تن عالم داں محمول ہوں کہ قبرستان کی طرف اگر تم جنازہ لے کر جاؤ یہ سوچتے ہوئے لے کر جاؤ کہ اس کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو یہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے اچانک آ سکتا وہ انسان خوش نصیب ہے جو اس وقت کے لیے تیار رہتا ہے اور جب یہ وقت آتا ہے تو کوئی پشیمانی کے آثار اس پر نہیں ہوتے نبی الاسلام کی حدیث من احب لقاء اللہ احب اللہ اہ من کارقا اللہ کار اللہ لکا اہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا یعنی موت کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فتمن الموت ان کو تم سوال یو موت کی تمنا کرو جب اللہ کے تم پیارے ہو تو اللہ کے لقاؤ, اللہ کی ملاقات کی خواہش کرو اللہ آباد نے فرمایا کہ ایسا وہ ہرگز نہیں کریں گے رس اللہ سے آلہ حیا وہ تو سب سے زیادہ موت زندگی کے حریص ہے اور موت سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے احوال کیسے ہیں ان احوال کی موجودگی میں اگر اچانک موت آ گئی تو وہاں چھٹکارا کہاں نصیب ہو گئے لیکن ایک مومن کا دامن بالکل صاف رہتا ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے حقوق الحباز کے لحاظ سے کسی کا لین دین نہیں بالکل صاف کلیئر کبھی موت آ جائے تو وہ سرخرو ہو جائے گا اللہ کے دربار میں لیکن جو لوگ موت نہیں چاہتے اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے اسی لیے نہیں چاہتے کہ انہیں اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں اپنی تجارتیں نظر آ رہی کس طرح لوگوں کا مال چھینا ہوا ہے کس طرح لوگوں کی حق تلقی کی ہوئی ہے فلاں کا اتنا دینا ہے فلاں کا اتنا دینا ہے حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں موت سے بڑا واعد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو عمرت کا نشان بنانے اور سمجھنے کی توفیعت یہ موت ہمارے لیے سبق آویز ہو جس سے کسی کو مفر نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک وقت آئے گا کہ موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گا۔ کچھ نہیں دیکھے گی بس وقت آ گیا جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس سے آگے پیچھے ہونا ممکن نہیں وہ شخص کہے گی جی ابھی مجھے نئی نئی ملازمت ملی ہے کچھ عرصہ کام کرنے میں دو نہیں یا نیا نیا محل بنایا ہے کچھ عرصہ یہاں گزارنے دو ہر کس میں جب وقت آ گیا ملا یستم القاط ملا یستاخر ایک پل نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے کچھ موتیں واقع کچھ نصیبی کی علامت ہوتی جیسے جہاد کے میدان میں شہادت کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے شہید مارکا کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہید کہا ہے جیسے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے الم صحید الغلم شہید ال کہ تعاون کے مرض سے مرنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہے مر آتوں ماتھی نفا جو عورت اپنی ڈلیوری کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح ایک حدیث کہ صاحب الحد میں شہید جو شخص اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ بھائی چھٹی منزل سے یا, یا کون سی منزل سے گر کے مرا ہے میرے بھائیو اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ بڑی عظیم و شان موت ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ توحید ہے توحید میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے پھر دیکھیں انسان کے آواز انسان کی نیتیاں اللہ تعالیٰ کس قبول فرماتے ہے اور کہاں سے کہاں لے ہے کہ توحید میں بڑی برکتیں اور توحید کے بغیر ہم کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کو بھیجا بار بار جلیل امین کو آسمان سے نازل فرمایا صرف اپنی توحید کا سبق سکھانے کے لیے تو یہ توحید میں بڑی برکتیں توحید کی بنیاد ایسی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کو اللہ کے دربار میں سرخرو کر دیتا ہے。قرآن حکیم کتنی بڑی کتاب ہے چھ ہزار سے زیادہ اس کی آئےتیں ہیں لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے رسول اللہ وسلم نے شاعر کہ یہ چھوٹی سی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے。جو شخص تین بار یہ سورت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر دے گا کہ اس نے ایک بار پورا قرآن ختم کر لیا صرف تین بار پڑھ لے یہ سورہ اخلاق ہے جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے بسم اللہ الرحمٰد اللہ المد نل ول ولمف الحد یہ سورت چھوٹی سی صورت ہے لیکن شروع سے لے کر آخر تک یہ توحید پر مشتمل جو تو توحید کی بہاریں آپ دیکھیں اور توحید کا اجر آپ دیکھیں کہ جو شخص تین بار اس صورت کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لی اللہ اس کو اتنا اضر دے گا اس نے پورے قرآن کی خلاوت کر لی بخاری کی حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ, اللہ سے جی اسے جہاد کا امیر بنایا اور ایک قافلہ دے کر گیا جہاد کے لیے جب واپس پلٹے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر کی سُناؤ کوئی شکایت یا کوئی خبر لوگوں نے کہا جی اس کی عمارت تو بہت اچھی تھی لیکن لگتا ہے کہ اس کو سورہ اخلاص کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں جب بھی اس نے جماعت چرائی تو قل وہ اولنا پڑی سورہ فاتحہ پڑھ کے کل اولنا پڑی اور اگر بھی اور سورہ پڑھتا بھی تو وہ سورج ختم کر کے کلنا وہ حق سال ضرور پڑتا یہ ایک ملاحظہ ہے ایک اعتراض ہے اس پر نبیر اسلام نے فرمایا کہ ہاں جواب دو اس کا تم یہ بار بار سورت کیوں پڑھتے ہو اس نے کہا جی مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے اتنے عبیم الشان اس کے مضامین ہیں بلکہ ایک ہی مضمون ہے توحید کا مضمون مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا بہت محبت ہے فرمایا کہ خوب گو کا یہاں ادفلا کل جن صرف اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دی. صرف اس ایک صورت کی محبت کی بنا یہ کیا ہے یہ توحید کی محبت یہ توحید کا عقیدہ کہ وہ صورت جو توحید پر مشتمل ہے اس کی محبت جنت کا نشان ہے جنت کی علامت یہ صورت مکمل توحید کا بیان ہے آپ غور کیجئے اس کا مضمون کیا ہے تو اس کی پہلی آئے تھے کریم ہوا ہوا حد یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دین ہیں اسلام اللہ تعالی نے جس قدر ابھیان بھیجے جس جس ندی کو دین بھیجا ہر نبی کے دین کا نچوڑ یہ پہلی آیت ہے کل ہوا ہوا حد ہمارا دین اسلام ہے اس پورے دین اسلام کا حاصل جو ہے مجھے ہی کل ہوا ہوا حد یہ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے یہ پورے دین کی بنیاد نماز کا فلسفہ حج کا فلسفہ سکات ہے روزہ ہے فرائد ہے نوافل ہے جہاد ہے الغرض جو بھی دینی احکام ہے دینی مسائل ہیں سب کی بنیاد جو ہے وہ خود وہ حق کہہ کہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے آپ کی نواز قبول ہوگی تو اسی بنیاد پر کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے تو بھی غور کیا آپ نے کہ اللہ کہ ایک ہونے کا کیا معنی ہے وہ کس کس چیز میں ایک ہے یہ جاننا ضروری ہے ورنہ میرے بھائیو یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں اگر آپ کو اتنی معرفت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس کس چیز میں اکیلا مانیں کس کس چیز میں ایک جانے اگر یہ آپ کو پہچان نہیں یہ معلوم نہیں تو آپ کی یہ ساری نیتیاں یہ مرنا جینا سب کا سب نہ حاصل کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ ہر سال کے حج کرنا ہر مہینے کی عمریں کرنا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز میں ایک مانا جائے انتہائی مختلف وقت ہے میں چند منٹوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے یہ چیزیں ہمیں اکبر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا بح الح معاشرے کا ہونا اور اس کا اکیلا ہونا اگر کسی کو معلوم نہیں تو اس کا یہ جی جہل قیامت کے دن عذر نہیں بن سکے گا وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جہاں سزا پائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے نمبر ایک اللہ تعالی کی رحوبیت جس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ربوبیت میں اس کو ایک ماننا ضروری کہ رب جو ہے وہ اللہ رب کا معنی پیدا کرنے والا پالنے والا رب کا معنی مالک مشکل کشائی کرنے والا رب کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ بھی اس سب کا خالق جو ہے وہ اللہ یہ ربوبیت کا معنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہر چیز کا مالک اللہ ایک ذرے سے لے کر یہ بصری ترین آسمانوں تک اور اس کے بعد جو کچھ ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے اگر آپ اس پوری کائنات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا خالق ہے اور کسی ایک ذرے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ ذرہ خلا حضرت نے پیدا کیا ہے خلا حضرت کی دین ہے خلا حضرت کی عطا ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے تبھی نجات نیبا تو توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ جو کچھ اس طرح میں ہے اس سب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ اس کا خال قرمانے اللہ دیکھیں صحابہ کا دور تو اللہ فاط موجود ہے اللہ کے پیغمبر ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ سے ادحڈیا کا سفر ہے ایک بڑی عجیب بات ہوئی رات کو کچھ بارش ہو گئی جب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ رات جو بارش برسی ہے اس بارش کے حوالے سے اللہ فعال نے مجھ پہ ایک عجیب بھی ناز فرمائی اللہ نے فرمایا ہے افواہ وادی مومن عمدی مقافر اندی ایک رات کی ایک بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن بنا دیا اور ان کے ایمان تعبہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دی ایک ہی بارش برسی اور اس کے برسنے سے کچھ بندوں کے ایمان میں نکھار آ گیا اور اسی بارش کے برسنے سے کچھ بندے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اور کفر کی دردوں میں پھنس گئے ایک ہی بارش جب صحابہ نے پوچھا اس کی تفصیل کیا ہے رسود اللہ, اللہ کہ اللہ نے فرمایا کہ القان اللہ رحب اللہ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ نے کہاں فرمائی ہے یہ اللہ نے برفائی ہے یہ اللہ کے برفانے سے برفی ہے تو اس کے ایمان میں تازگی آ گئی اس کے ایمان میں بہار آ گئی اور اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور جس شخص نے دیکھ کر کہا کہ مفیل اللہ بے ہوئی یہ فلاں حضرت کی دین ہے فلاں ستارے کی دین ہے اور فلاں بزرگوں کی دین ہے تو فرمایا کہ اس ایک جملے سے وہ کاکر بن دی. اس ایک جملے سے وہ کاثر بن بنی یعنی اللہ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے سے کاکر بنی یہ توحید کی نزاکت اور یہ توحید ہے کہ ہر چیز کا اور مالک اللہ ہر چیز کا اور مالک اللہ اس کائنات میں جو کچھ ہے خیر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کے بیمار کرنے سے بیمار ہوئے اور اس کو شفا ملی ہے تو اللہ کے شفا دینے سے شفا ملی اللہ کے علاوہ نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے نہ کوئی شفا دے سکتا ہے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس لیے بے اولاد ہے تو اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو اس لیے صاحب اولاد ہے تو اس کو اللہ نے اولاد دی خیر ہو یا شر ہو یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے کائنات میں جو کچھ ہے سب پر خالے پر مالے کرنا ہے یہ توحید ربوبیت خلاصہ یہ ہے اس توحید کا کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے یار اس تعلق سے اپنے عقیدے سوار لیجیے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے میرے دوست یہ وہ ایک فطری عقیدہ فطری عقیدہ ایک حدیث میں آگے چل کے آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح توحید ربوبیت ایک فطری عقیدہ یعنی قرآن و حدیث میں ایسے درائل موجود ہیں جانوروں تک تو اس توحید کی معرفت حاصل تھی جانوروں تک چونٹی کا ذکر حدیث موجود ہے اور چونکیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے دیکھیں کیا ان کا عقیدہ توحید تھا اور بالخصوص توحید ربویت نے اس طرح وہ بالکل راسک العقیدہ تھے اسلمان علیہ السلام کے بارش کا واقعہ جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے کیونکہ پوری حکومت کہیں تھانے کا شکار ہو چکی تو وہاں جب کون سے جہاں دعا مانگنی تھی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کی دعا تمہیں باہر جا کے مانگی جائے اور کپڑے پھٹے پوارے پہن لیے جائے باہر دکھ رہے ہوئے حالت اللہ کے سامنے فقر کا تبادوں کا تظلم کا اظہار کرنا چاہیے اور آبادی سے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ اللہ کے سامنے رو کر گڑاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کا دعا کے لیے گئے اسی حالت میں گئے سلیمان علیہ السلام میں اسی طرح گئے لشکر فاس ہے انسان پرندے پرندے جن کیونکہ آپ کی حکومت سب برفی سب کو ساتھ لے گئے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کیونکہ اتنی بڑی حکومت تباہ ہونے والی ہے برباد ہونے والی ہے بارش نہیں برس رہی زمین سے پانی برآمد نہیں ہو رہا لیکن وہاں جو پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ایک کو دیکھا حدیث کے الفاظ راسم دے باغ ایک چونکہ با دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ سے مخاصر ہے اور کہتی ہے کہ یعنی اینا ہم تیری مخلوق ہیں تو نے ہمیں پیدا کی چونکہ کا عقیدہ یہ توحیدر موبی سے کہ تو ہمارا خالق ہے سفیات اور ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی کو کہا پر ہم پیاسی ہیں پیاس سے مر رہے مشکل میں ہے کچھ کشائی تو ہی کر سکتا ہے یہ چونکی کا عقیدہ اس کی نر آسمان کی طرف اس کے ہاتھ آسمان کی طرف وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تو میرا خالق ہے اور تو ہی پانی پلانے والا ہے اگر تو پانی نہیں دے گا دنیا کی اتنی طاقت پانی نہیں دے سکتی یہ تو حیدر ہے جس کی معرفت ایک جانور کو بھی حاصل مانا یہ فکری عقید ہے اور بتائیے ٹوٹی کے پاس کون سا نبی آیا کون سی کتاب اتھری نہ اس کی طرف کو نبی بھیجا گیا نہ اپنی کتاب اتری لیکن کو اس عقیدے کا ادراک ہے اس کی معرفت ہے شعور ہے اس کا معنی یہ کہ یہ فطری حدیز ہے یہ ایک حذیذ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے نقل کی ہے کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم عن کہ اللہ کے پیغمبر نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا مینڈک پر سرمایہ کہ ان میں سعودہ تقریر یہ جو اور سنتے ہیں جو مینڈک کی آپ سنتے ہیں وہ اللہ کی ہمدرد نہ رہا ہوں. نے یہ دی کس نے یہ شعور دیا یہ توحید ہے جس کا شعور ہے جانور تک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ توحید ربوبیت جس کا معنی یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خانے اور مالک کرنا سب کا راز اللہ کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ اگر کوئی خوشحال ہے تو اللہ کے خوشحال کرنے سے خوشحال ہوا ہے یہ پہلی قسم ہے توحید کی جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری دوسری قسم توحید ربوبیت توحید الوحیت الوحید کی اللہ ایک جاننا درونی الوحیت کا معنیٰ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کوئی عبادت ہو چھوٹی ہو بڑی ہو ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو کلوی عبادت ہو زبان کی عبادت ہو بقیہ آزاد کی عبادت ہو رات کی عبادت ہو دل کی عبادت ہو تمام عبادات کا مستحق ہے وہ اللہ ہے نماز ہو روبا ہو نظریں میاض منت زباں قربانی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے اس توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں یہ توحید الوحیت پہلی توحید ربوبیت تھی کہ ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے یہ توحید اس کا شعور تو سب کو تھا ابو جان جو پلے درجے کا مشرق تھا وہ بھی توحید ربوبی میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے یہ توحید توحیبر بان کو کو کوئی اشراض نہیں کوئی اشراض نہیں وہ سمجھتا تھا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے اللہ اس کا خالق ہے اللہ اس کا مالک ہے لیکن اللہ کے پیغمبر نے ابو چان کے صرف اس عفیزے کو قبول نہیں کیا اس کے خلاف جنگیں لڑی مسلسل جہاد کے میدان میں رہے کیوں کہ یہ عقیدہ خالی کافی نہیں ہے